رحمن ورحمۃ اللہ صحمد المد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سکن موجود تمام خورانۂ گرامی اور میرا شہر موجود تمام خرانۂ باقی تمام سلام شاپ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کی تعفلا میں سے باب نمبر تیئیس ہے باب القصاص کا نمبر تین ہے ہاں جی اور قل جو ہے کے بارے میں قتل کے احکامات کے بن میں قرآن یاد کے طلع و تجمہ ہو گیا مختصر اور ابھی جو ہے فکر الحمد کی روشنی میں توضیح توضیحار ہیں ابھی شاہ سے قاتل کے مختلف جو اقسام ہیں تین اقسام ہیں وہ بتائیں گے پھر ان کے تفصیلات بتائیں گے فرماتے علم جان لن القاتل بے شا قتل بغیر الحق نا حق کسی کو قتل لانا قتل بالحق یہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس میں قتل کرنا یا میدا نجام ہے دو ایک دوسرے پر حملہ کر کے مر جاتے ہیں ہاں جی تو اس کو قتل بالحق بولتے ہیں یا دفاع کے مرحلے میں جو دوسرے پر حملہ کیا ہم نے دفاع کیا اس میں طرف مر گیا تو اس کا قتل بالحق ہے لیکن چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر جو ہے دنیاوی معمولی حقیقت چیزوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے اس پر کسی کو مار ڈالتے ہیں تو وہ قاتل ناحق ہے ہاں قاتل بغیر الحق ہے تو ہمیں جانل قاتل ہے کسی قتل, قتل نہ بغیر حق نا قاتل کرنا جیسے آج کل جو مسلمانوں کے اندر جو ہے صرف اس بات پر کہ دوسرا اپنے مسئلہ کرنی ہے اس پر کافر کا کمحت ڈالتے ہیں وہ عظم القتل سمجھتے ہیں اور کا کرنا جیسے پاسن میں طالبان وغیرہ نے دوسرے مسلمان کے خلاف آج کو قاتل کا رہا خود کو دماش سے کرتا رہا تو یہ سب اسے قاتل ناحق کے زمنے میں آ جاتے ہیں تو شاید فرماتے ہیں جان لو بے شک قتل بغیر ناحق کسی کو قاتل کرنا ہے شرن عظم القوائر بہت بڑے کا قبروں میں سے ہے ہاں جی علاج جو اس کا اس کا علاج جو ہے کیا ہے اس کا اس کا علاج دوائی یہ ہے کہ سانس ہو اس کا علاج یہ ہے جو اسمان باندھ کا القر ساس ہو بس کے ساتھ لینا ہے بھائی تم نے بندے کو نہ حق مارا اور اس کے بدلے میں تم کو مارا جائے گا قاتل کو مارا جائے گا اصل علاج جو ہے پہلا حق جو مقتول کی ورثہ رکھتے ہیں حساس ہے تو اس کے علاج خساس ہے یا بعض مقام پر اول دیت یا دیت تھے اول ہاں جی خساس دیت اس کا ہاں جی بعض مقام پر دیت ہے بعض مقام پر خساس ہے الکاف تو اور کا بھی ہے ہاں اور کا جیسے آپ نے میں بھی پڑھ لیا کبھی جو ہے غلام عادت کرنا دو مہینہ مسلسل ہوتا رہنا یہ تو ہوقوں میں وہ قاتل, قاتل امام اور قتل کے تین قسمیں فلم قاتل امام امد المحظن یا سو فیصد امدی ہے یعنی پیور امدی یعنی سو فیصد آمدن یعنی آمدنی یہ ہوتی ہے بندے کو قاتل کی نیت سے مارتے ہیں اور ایسا مال آلہ سے حملہ کرتے ہیں ایسا آلہ مارتے ہیں ایسے ترخے سے کسی کو مارتے ہیں ایسا کوئی اعلیٰ استعمال کرے جس سے ہم تو بڑا مار جاتا ہے اور مارا ہے تو اس کو ہوتے ہیں امدماذ یعنی خالد آمدن پیور آمدن یعنی جان بوجھ کے آمدن مارنا وہی ماں خاتہ ان ماسون یا سو فیصد خطا ہے غلطی سے ہوگا جیسے کسی جانور کو ہم نے بنایا تھا وہ ہم اچانک یا بندہ ظاہر ہو کے اس کو لگ گیا یا سو فیصد خطا ہے اس طرح وہی ماں شبی متوسط البین العمد الخطہ تیسری قسم کیا ہے شبی متوسط بین امد الخط کے درمیان میں ہے آمدن ہے نہ مکمل طور پر آمدی نہ مکمل طور پر خطہ ہے اس کی مثال یہ دیتے ہیں مثلاً ایک استاد نے مثلاً شاغر کو مارا ہاں نے شاگر کو مارا تو مارنے میں تو آمد ہی ہے آمدن مارا لیکن ایسا اعلیٰ نہیں مارا مار تھا مار جس سے عام طور پر مر جاتا ہے ہاں وہ تھپڑ مار لیکن اسی تھپڑ پہ بندہ مر گیا ایسے حسا جگہ پہ لگ گیا جس سے بندہ مر گیا یا دو بندے کے آباس میں ہو گیا اس نے ایسے کوئی قاتل ہونے والے اعلیٰ نہیں مارا تھا لیکن جو ہے ایسے حادثہ جگہ پہ مکہ وغیرہ لگ گیا تو اس سے وہ مر گیا تو ایسی چیزوں کو ہوتے ہیں قتل شبی بین العمد نہ مکمل طور پر ہے نہ مکمل طور پر آمد کچھ اس میں آمدی پہلو شامل ہے کچھ امد خطاعی پہلو شامل ہے تو اس کو شبی ان متوسط بین الحمد الخط بولتے ہیں یعنی اور الخط کے دونوں سے شباد رکھتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں ہونے والے قتل تو کل تین قتل کی تین سطحیں ہو گئے یا سو فیصد آمدی یا سو فیصد خطا یا جو ان دونوں کے بیچ بیچ میں اس میں ایک دعوے سے آمدی ہے ایک سے خطہ ہے جیسے مثال کیا ہے اس کو مارنے میں تو آمد مارا ہے لیکن قتل کی نیت سے بھی نہیں مارا تھا ہاں جی جیسے استاد شاکر کو تربیت کی نیت سے مارتے ہیں تو قتل کی نیت سے نہیں مارا لیکن مارا ہے مارنے میں تو ارادہ ہے ہاں جی تو لیکن اس پر اور ایسی چیز بھی نہیں مارے تھے جس سے عام طور پر لوگ مر جاتے ہیں لیکن جو ہے لیکن اس چیز مر گیا اسی پر تو ایسی چیزوں کو بلتے ہیں جو ہے شبی المتوسط البین امن امرخطہ اور خطا کے درمیانی قتل تو فرمت یہ جو تیسری قسم ہے اس کے لیے والا وہ اقسام ان کا کے بہت سے قسمیں بنتی ہیں ہاں جی شہ سے فرمت یہ ہم بعد میں آپ کو بتا دیں گے اور سن جی و ہم ان اقسام کو سب کو تفصیل سے بتائیں گے ان اللہ تعالیٰ اس حباب میں تو سب سے پہلے جو ہے حفیل احمد ماسک تو اگر قتل جو ہے آمد ماس ہو سو فیصد آمدی ہے اب اس کی تشیہح قتل آمد ماس کب ہوتے سو فیصد آمدی کب ہوتی تو فرماتی ہوں پھر حفیل امد میں سو فیصد آمدی قتل ہو تو اس میں حکم کے حلقۂ ہو پہلا مرحلے میں ہی حکم اس میں طرف کو جو ہے مقتول کے ورثہ کو قصاص لینے کا حق ملتا ہے تو میں قصاص سے اس کا حکم وہ حل خطا علماس سے لیکن سو فیصد خطہ ہو جائے جانور کو مارا تھا بندے کو لگ گیا ہاں ہر کسی اس کو مانے کا ارادہ ہی نہیں تھا ہاں یہ کہنا اس کے آپس میں کوئی تھا تو بندے کو بدقسمتی سے لگ گیا تو وہ سو فیصد خطہ ہے تو خطا ماس میں اور دیت و دیات ماخ تو نہیں ہوگا بندے کو واقعاتوں سے مر گئے تو اس میں دیتے قصاص بالکل نہیں ابھی شوی ہی اور کا دیا تو اچھا امت اور خطا دونوں کے درمیان والا ہو تو الحکومت تو اس میں حکومت حکومت سے مراد ہیں ہے حاکم اسلامی دیکھیں گے اس میں امت والا پہلو زیادہ ہے یا جو ہے خطا والا پہلو زیادہ ہے اسی حساب سے جو ہے وہاں پر ان کو سزا میں اضافہ ہوگا ہاں جی اب یہاں پر جو ہے عام طور پہ شبی بن میں شبی پھر شبی جو جو شبی بین الحمد والہ میں اس کے احکامات تفصیل سے ان شاء اللہ چل پڑیں گے بعض پر وہاں کے ساتھ لینے کا ہے بعض پر کے ساتھ لینے کا نہیں دیا ہے تو اب جان بوجھ کر قتل کرنے کے اب کیسے سی... قتل قب... کو جو, جو ہے قتل امد ماس کب کہیں گے امال آمد الماس یعنی امن امن امت یعنی وہ قتل جس کو امن ماس کہا جاتا ہے امن مارا ہے اور اس کے حکم قصاص ہے پہلے مرحلے میں مقتول کے ورثہ کو قصاص کا حق بنتا ہے وہ قصاص لینا چاہیں تو شرط اس کو بالکل اجازت دیتا ہے قصاص لے سکتے ہیں لیکن وہ اس میں نرمی کر کے معاف کر کے وہ جیت پہ آ جائیں تو ان کی مرضی ہے ورنہ وہ پابندیت پہ آنے کا تو قتل امد قاتل کو قاتل کے تینوں قسم قاتل امد کون سے قسم کو بولتے ہیں قاتل امد فاوا وہ یہ ہے یج رویہ کہ شاس کو ماریں بے معدن قاتین محدین کسی تیز دہار والی قاتین کاٹنے والا کاٹنے والی ہاں جی تیز دہار کارنے والی معدتن کاتن یعنی معدہ تیز دہار قاتین کارنے والی تیز دہار کرنے والی جیسے چھری ہیں اس کو تیز کیا وہ اس کی ذرا سے انسان کے گردن پہ مارا یا کسی اذا پہ مارا جس سے مر جاتا ہے تو تیز دہر کرنے والے کسی آلے کے ذرا سے مارا ہے. اور نافذ جسم میں نفوس کرنے والا جسم میں پیوش اور چبھنے والے کوئی اعلیٰ سے حملہ کیا ہنج ہاں جی اور نافذ جسم میں چبنے والے کسی آلے سے اس کو مارا جیسے کاسیف جیسے تلوار و سکین جیسے چھری و روم جیسے نیزہ کہ اس کے سرے پہ لوہا ہوتی ہے ہاں جی؟ وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے اسلحہ مما یا جرہر جیسا جو جسم کو زخمی کر دیتا ہے اور جیسے اب وہ چیز معدنین کا انخواہ مادنیات سے بنائی گئی چیزوں معدنیات کی چیز اور نواتین یا نباتات سے بنائے نواتاتی کوئی چیز جیسے درختوں کی چیزیں ہوں ہاں اور حیوانین یا حیوانات سے لی ہوئی کوئی چیز ہو. جیسے کل حدید و نحاذ یہ معدنیات میں سے جیسے لوہا اور تانبا ہاں جی ان کے کسی تار سے یا اس کے کسی لوہے سے بندھے پر حملہ کیا اس کے کی جسم میں چبھا اس سے وہ ہلاک ہو گیا وہ ظہابی والفضا سطح سونا اور چاندی سے اس کے کوئی تا تیز کوئی چیز بنایا وہ جسم میں پیوش ہو گیا ہاں جی و زجات اسی طرح شیشہ ہاں یہ سارے جو ہے نبات معدنیات کے زمرے میں آتے ول حجر اسی طرح پتھر وغیرہ ہاں یہ چیزیں مہارا جس سے جو اس کی جس جس سے ہے اس کے جسم میں وس ہو گیا جسم زخمی ہو کے مان گیا و القصب یہ نباتاتی قسموں میں سے ہیں اس کے بنے ہوئے جیسے قصب نے جیسے بانس وغیرہ کسب بانس وغیرہ کی لکڑی سے اس کا سے کوئی دا، تیز دہار بنا کے سیرا تیز کر کے انسان کے پیٹ میں چبا دیں ہاں ولکشب جو ہے بانس ولکشب لکڑی ولازم ہڈی وغیرہ ہڈی حیوانی ہے وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو جسم میں چمنے والی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پیٹ پہ مارا اور پیٹ فاٹ کے اس کو ہلاکت کے سبب بن گیا یا او بھی مستقل یا کوئی باری چیز مارا کل مترا کا جی جیسے ہاتھوڑا مارا ہاں جی. اس کے سر پہ مثلا ولخشوۃ العظیمت کوئی بہت بڑا پتھر اس کو مارا ول ہجارت القبیرت کوئی بڑا پتھر مارا ہجارہ پتھر کبیرہ بڑا وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مارا جو جس کو وزی نہیں تھا اس سے وہ بندہ مار گیا اور بھی اعلیۃً سغیرت یا کسی چھوٹے آلے کے ذرے سے مارا لیکن پھر مؤذن ایسے جگہ پر چھوٹے حملے چھوٹے آلے سے حملہ کیا مارا کہ کی یوں جب اللاک جو کہ مرنے کے سبب بنتا ہے ہلاکت کا سبب بنتا ہے جیسے مثلاً بلیڈ مارا کہاں پر پھر ارقید ار گردن کے دونوں رگوں میں گردن کے دو طرفی رگوں میں اس نے چھری بلیڈ مارا تو بلیڈ سے رگ کر کیا مرنے میں کوئی دیر نہیں لگتا ہے جیسے دونوں کا عرا عرق گردن کے جو دونوں رگ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور حساس جگہ پہ جہاں سے جو ہے اس کے رگنگ کاٹ دیا اس وجہ ذکین واد رگوں کا نہ مشکل ہے اور خون بہہ کے مر جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو اوزار ہیں جن کو مارنے سے انسان مر جاتا تو ایسے کسی آلے سے مارا اور اس کو قاتل کی نیت سے ہی مارا ہاں جی حکالتی سے نہیں مارا قاتل کی نیت سے ہی انہیں مختلف مطلب آلوں سے حملہ کیا کسی پر کسی کو مارا حرمت ہمن ذرا پسند جیسی کسی کو ماریں ہمن پاس جو شخص ماریں واحد کسی شخص کو بے امشا لِ تل کل آلات، ان حالات میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بے ہمشال تل کا ہمسال یعنی جیسے تل کا یہ جو آلاتوں پر ہو گیا ان جیسے کسی بھی کے ذریعہ سے انہیں سے ان جیسے کسی حالات سے مارا ہاں جی اور اس پر وہ بندہ مار گیا اور ذبح ہے یا اس کو ذبح کیا باقاعدہ ہاں جی یا اس کو ذبح کیا چھری وغیرہ کے ذریعے سے اب خانہ کا بھیا دیا اس کا گلا گوندا ہاتھ سے گلا گوندا ہاں جی سے ہاتھ سے اور بیہاول یا کسی رسی رسی کے ذریعے سے اس گلا گھونڈ دیا یا ہاتھ سے یا رسی سے گلا گون دیا اور سوبن یا کسی کپڑے کے ذریعے سے گلا گوں دیا اویل یا کسی گلا گونڈ دیا اس کو ہاں جی اس طرح مار دیا اب راما یا پھینکا اس کے طرف بے شاہین اس کو جیسے سے وہ مرا اوبھی حاجرین یا کوئی پتھر بھی حاجرن منجنق یا منجنیک کے ذریعے سے پتھر پھینکا ہاں جی دور سے او ہوا سے ہو یا اس کو کہیں قید, قید کر دیا وہ مانا ہو اور اس کو جو جی ہے مانا کیا روکا نہیں دیا شرابہ پینے کی چیزیں وہ تام کھانے کی چیزیں ہاں جی کسی کو گھر میں بند کر دیا اور اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیا تو بھوکے مر گیا او اشکا ہو یا اس کو کھلایا س من کوئی زہر زہریلا چیز سماً قاتل نے ہلاک کرنے والا ظاہرہ کوئی چیز کھلایا کھلایا پلایا اور تماؤشین یا اس کو ایسی کوئی چیز کھلایا قاتل جو قتل کرنے والا آج کل جیسے کچھ دوائیاں ہیں جس کو کھلانے سے بندہ مر جاتے ہیں قتل کرنے والے کا کوئی چیز کھلایا اور طرح ہو یا پھینک دیا اس کو فیندار آگ میں پھینک دیا اور یا ایسے پانی میں پھینک دیا کے غرق کرنے والے گہرے پانی میں یا دریا میں پھینک اور اوقا شین یا مارا اوپر سے اس کے اوپر شین شکیل کوئی باری چیز اس کے اوپر گرا دیا حنج کا جی د ج دیوار گرا دیون جی بیٹھا ہوا ہے اور حضرت یا کوئی بڑا پیتھر بڑا پتھر اس کے اوپر گرا دیا اور وغیرہ اس کے علاوہ اور چیز اس کے اوپر گرا دیا کہیں بڑا لکڑی گرا دیا اور اگرا بھی یا جو ہے جو یا چھوڑ دیا اس کے پیچھے کیا چیز ہم جو کل بن عقوراً پاگل کتے اس کے پیچھے چھوڑ دیا اس کے پیچھے ورغ لا کے چھوڑ دیا اگرائن ورغ لا کے چھوڑ دیا کے کل بن عقوراً پاگل کتے اور ہویا اس کو پھینک دیا الاسبن کسی درندے کے پاس جیسے چوڑیا گھر وغیرہ میں گیا بندے کو اٹھا کے چوڑے شیر کے سامنے پھینک دیا مثلا چیتے کے سامنے دیا اور القا ہویا پھینک دیا اہلا صبن کسی درندے کے سامنے ہفترا سا اور اس بندے نے اس درندے نے اس بندے کو ہاں جی چیر پھاڑ کر لیا قاسدن کا سید ہلاکا اور جانور کے پاس پھینکنے کا اس کے ارادہ کیا تھا درحل کو ارادہ کرنے والا ہے وہ جانور کے پاس اس بندے کو پھینکتے ہوئے اس کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہوئے ہاں جی اور ہلاکت کی بھی جیسے اس کو اٹھا کے پھینک دیا کھیل تماشے میں نہیں پھینکا سیریسلی ارادے سے ہلاکت کردہ کبھی کھیل تماشہ کر دیتے ہیں بے اختیار جان جاننے کے اس طرح گر جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھینکا تو ان کے سامنے پھینکا لیکن ہلاکت قص سے نہیں پھینکا تو اس کو کو ملاق ہو جائے گا ہاں جی ہاں ٹھیک ٹھاک ارادے سے اس کو قتل کے ارادے سے اٹھا کے شیر کے پاس پھینک دیا چیتے کے پاس پھینک دیا اور وہ انہوں نے چیر بھاڑ کر دیا تو قتل عمدی میں آئے گا تو کہتے ہیں یا قاصد الہلا شیر جن کے پاس پھینک دیا ہاں جی اس کو پھینک دیا اللہ صن درندے کے پاس پھفتراس اور درنجے نے اس کو چیر بھاڑ کر دیا ہاں جی قاصد الہلا کو درحال کے اس کو ہلا کرنے کے نیت سے پھینکا تھا اور قصد کرنے والا و اس کے ہلاکت کی خاص کرنے والے بالغ البالغ ہیں متقافی اور اس کو خود اٹھا کے پھینکنے کے اس کے پاس طاقت ہے وہ اس اس کا اس عمل کے لیے خود کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اس کو پھینک اٹھا کے اس طرح پھینک سکتے ہیں ظالمن اور یہ شاع اس کو وہ شعر کے پاس پھینکنے میں درجے پہنچنے میں وہ ظلم کرنے والے دلحال کی دلحال کی وہ ظالم ہے ہاں جی ظلم کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہ قاتلانہ کوئی بھی کارروائی کر لیتا ہے تو اوپر کی تمام صورتوں میں یہ ظالم والے کہتے ہیں جی وہ قاصد ہے اوپر کہ یہ قاصد صرف اس شعر کے پاس پھینکنے کے مراد نہیں ہے آصط اوبر کی جتنے بھی قاتل کی صورتیں ہیں جتنے بھی اولا افزار سے بندے کو مارا اور وہ ارادے سے مارا تو یہ ارادہ کرنے والا قتل کے ارادے کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو ہے ہلاکت آمیص افزار کے ذریعے سے اس کو مارا اور یہ شخص بالغ ہے عاقل متقافل اور خود کے بات کرنے والا یہ قتل کا کام کرنے میں ظالم اور ساتھی وہ ظلم کر کے مار رہے ہیں اور یہ مرنے والا شخص غیر آبی اس کے باب نہیں ہے واجدادی اس کے دادا وغیرہ بھی نہیں ہے ہنجی جی چونکہ باپ دادے کو خساس نہیں ہوتی ہاں باپ دادا اگر بیٹے کو مارے پوتے کو مارے ان پر خساس نہیں ہوتے وہ ماتال مقصود علیہ اور جس کو قتل کی نیت سے یہ چیزیں مارا تو وہ مر گیا ان اسلام کے ذریعے سے مارنے پر تو واجب جب تو اس قاتل پر خساس واجب ہے ہنجی جی اسے لیا جائے گا فائن کان اللہ وارث اور اگر موقع پر اس مقتول کا کوئی وارث سامنے ہو یو شاید و قتل ہو جو اس کو قدل کہتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تو اس کے لیے بھی حق پہنچ جائیں فلو آئیں حق تو اس کے لیے جائز ہو اسی موقع پر اس قاتل کو مار دیں اس کو یہ حق رکھتا ہے تو آج کے اندر سنگین پر اتباع کر دیں